اور جب کہا جاتا بے شک اللہ کا ودا سچا ہے اور قامت میں شک ناؤ تم کہتے ہم ناؤ جانتی قامت کیا چیز ہے ہمیں تو انہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یکے ناؤ